وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتؤقروه تو سب بےحو بکر میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو حق اور باطل میں فرق کر کے سکھلایا کہ حق کی تلقین حق کی تعمیر کی جانی چاہیے اور باطل سے دور رہنا چاہیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بتلاتے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا ایمان ہیں کیا کفر ہے کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں بتلاتے تو ہم خود سے یہ بات یہ چیز معلوم نہیں کر سکتے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر اپنے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہی جتلایا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر بھیجا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ <مِّنَنْفُسِهِم> کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا ہے یہ اللہ کے انعامات میں سے احسانات میں سے ایک بہت بڑا بلکہ سب سے عظیم الشان احسان ہے اس لیے کہ آپ کے بغیر نہ ہم کو اسلام معلوم ہوتا نہ ایمان لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کی تعریف بیان کی اللہ نے فرمایا انسل کا شاہدن و نبی اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن گواہ بنا کر وہ خوشخبری سنانے والا بنا کر وہ اور لوگوں کو خبردار کرنے والا ڈرانے والا بناتا ہے یت مینو بلّہ تاکہ اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تو ہو تو اور تاکہ تم اس رسول کا دبا کرو اس رسول کا دبا کرو اور اس کی توقیر کرو اس کا احترام کرو وہ بُكْرَةً سب اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح شام اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو اصلاً اس میں دو خطاب جمع ہیں پہلا خطاب نبی سے ہے اور فوری طور پر خطاب ایمان والوں سے ہے اللہ نے پہلے کہا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور بشیر اور نویر بنا کر بھیجا ہے لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے خطاب اس کے بعد اسی آیت میں کس سے کیا ایمان والوں سے تاکہ اے ایمان والوں کہ رسول سے خطاب پھر کے فوراً اہل ایمان کی طرف آ رہا ہے تاکہ اے ایمان والوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ اس رسول کو بھیجا چھو تاکہ اس رسول کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ اور وہ توازرو اور تاکہ تم اس رسول کی مدافعت کرو عذر اب آپ کے مخالفین جو آپ کے خلاف بولتے ہیں آپ ان الزامات سے اتحامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو اور وہ اور تم خود بھی اس نبی کی توقیر کرو تعظیم کرو اس کا احترام کرو اس رسول کا اجلاس کرو اور عقیلہ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تصویر پاکی بیان کرو صبح شام تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی تصویر کا ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں تم ان سے نبی کی برأ ظاہر کرو آپ کا دفاع کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ تم خود بھی اپنے طور پر نبی کا احترام اور اس کی توقیر کرو تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر آٹھ نو ہے اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں آپ کا احترام کرے آپ کی توقیر کریں اور آپ کا وقار تقسیم کریں اب دیکھیں اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا مال کملا ترجن عد اللہ وقار کیا ہو گیا تم کو تم اللہ کا ویسا احترام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے تو وقار لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے وہ تاکہ تم اس رسول کی توقیر کرو اس کا احترام تھا دیکھیے رسول سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل آپ کے حکموں کی تعمیل یہ بات کا مرتبہ ہے اجلال کے تابے دونوں چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ضروری نہیں اس کی بات بھی مانے ہیں ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے دوست دوست سے محبت کرتا ہے لیکن محبت میں ضروری نہیں آدمی محبت میں ہونے کے باوجود ضد کرتا نہیں مانتا اور تعمیل تعمیل میں ضروری نہیں محبت ہو ضروری نہیں اس میں احترام ہو ایک نوکر بھی اپنے مالک کی مانتا ہے لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ میں لیکن جہاں احترام آتا ہے جہاں توقیر ہوتی ہے وہاں ضمنن یہ دونوں چیزیں اپنے آپ آ جاتی ہیں جس کا احترام ہے آپ اس سے محبت نہیں کریں گے ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت احترام کرتے ہیں محبت نہیں کرتے احترام کے ضمن میں محبت خود آ جاتی ہے کیونکہ آپ اس کا احترام اس کی خیر کی وجہ سے کر رہے ہیں اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت کی وجہ سے کرنا ہے جب آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں اچھا مانتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے دل میں اس کی محبت واجبی طور پر آتی ہے اور جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو اس کی بات بھی مانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کا اجلال آپ کی توقیر آپ کی تعظیم یہ محبت اور تعت دونوں کو شامل ہے یہ ذریعہ ہے باقی دو چیزوں کا لہذا ایک انسان نبی سے ایسی محبت کرے کہ ادب نہیں کرتا ہے بے ادب محبت اللہ کو نہیں چاہیے آپ کسی سے بچہ محبت کرتا ہے ماں باپ سے تھپڑ بھی منہ پہ مارتا ہے بچہ چھوٹا ہے نہیں سمجھتا اس کو محبت تو ہے اس کو لیکن नहीं اور मां نہیں ہے ماں سے بڑا ہونے کے بعد یہ محبت کرتا ہے لیکن ماں سے بدعبانی بھی کر لیتا ہے لیکن محبت को ऐसी ہے اللہ کو ایسی محبت نبی کی نہیں چاہیے کہ ایک انسان محبت کرے اور نبی کی بات کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو نبی کی ذات کا کوئی اعتراض نہ ہو بس محبت ہے ہم کو تو ایسی محبت ہو جس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات دونوں کا احترام ہو آپ کے بارے میں بے ادبی نہ کریں آپ کا ادب کرنے والا ہے اور ایسی تعمیل کا کوئی فائدہ نہیں جس میں محبت اور تعظیم نہ ہو مجبوراً اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہے مجبوراً نہیں بلکہ محبت کے ساتھ اور اجلال کے ساتھ ماننا چاہیے لہذا آج کے دس میں ہم یہ بہت بڑا عنوان ہے لیکن کچھ باتیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویم سے متعلق ہیں کہ مسلمانوں سے کیا اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ نبی کا احترام کریں اور وہ کس طرح ہوگا اور دوسرا حصہ یہ کہ صلاح کس طرح سے احترام کرتے تھے صحابہ تابعین اور اہل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے احترام کرتے تھے بہت بڑا عنوان ہے اور اس پر گفتگو ضروری اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات آپ کے حکم کو ماننا اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کا احترام نہیں ہو پاتا ہے اس درجے کا احترام نہیں ہوتا جیسا سی ہے جیسا ہونا چاہیے تو یہ بھی یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی لیکن بندوں کے تعلق سے آپ دیکھیے تو پیارے رسول صلی اللہ کسی نبی کے اور نبی کی عمر کی قسم اللہ نے نہیں کھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا لعمر آپ کی زندگی کی قسم یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں انکار کرنے والے انکار کرنے والے اپنے نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور بھٹک رہے ہیں بات مانتے نہیں ہیں تو یہاں پر اللہ ابوالعالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اللہ تعالی نے فرمایا وہ البین اللہ نے فلاح کو جوڑا ہے نبی کی تعظیم کے ساتھ کہ کامیاب کون ہوگا کامیاب ہوگا جو نبی کا احترام کرتا ہے نبی کی تعظیم کرتا ہے اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ امن بھی تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو ایمان لانے پر کام ختم نہیں ہوگا وہ ضرور اس نبی کا دفاع اس نبی کی عزت پر اگر آنچ آتی ہے تو اس کے لیے خود دوڑ پڑے اس نبی کے اوپر لگائے ہوئے الزامات کے لیے خود بولیں اور دفاع کریں وغیر نہ صرف ایک ہی الزام بلکہ نبی کی طرف اگر پتھر یا تیر آ رہا ہے تو اس سے اس کو بچائیں از کا مطلب ہوتا ہے اس کا دفاع کرنا ہے و نسرو نسارو از ذرا جو لفظ بنا ہے عربی زبان میں اسی سے بنا ہے تعذیر تعذیر کیا ہوتا ہے یہ گناہ کی سزا ہوتی ہے اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اس کو تعذیر دی جاتی ہے تعذیر کا مقصد کیا ہے وہ گناہ کے لیے روک بنتا ہے کہ اگر ایک کو سزا دی جائے گی تو دوسرے اس گناہ سے رکیں گے تو روک کے لیے آپ ذرا لفظ آتا ہے کہ اس نبی کے اور اس کے دشمنوں کے بیچ میں تم بیریئر بنو کہ ان کے تانے ان کی گالیاں ان, ان توہمتیں ان کے پتھر ان کے تیر اگر نبی تک پہنچتے تم بیچ میں آ جاؤ تم نبی کو بچاؤ تو بچانے کا معاملہ ازروں میں ہوتا ہے تو فرمائیں کہ وہ اس نبی کا دفاع کرو اس کو ایک لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کی نبی کو بچاؤ تم نبی کے لیے بچاؤ بنو وہ اور اس کی اس کی مدد کریں وہ لوگ جو اس کا دفاع کریں اور اس نبی کی مدد کریں وہ سب ان ذرا ہوں اور جن لوگوں نے اس نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جو وحی نازل ہوئی ہے چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا فہمی قرآن کی صورت میں ہو جس کو ہم سنت کہتے ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں تو جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اولا ایک اہم یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کتنی چیزیں ہوئی نمبر ایک جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں نمبر دو اس نبی کا بچاؤ کیا نمبر تین اس نبی کی مدد کی بچاؤ میں مدد میں فرق ہے بچاؤ دشمنوں کے مقابلے میں ہوتا ہے مدد کسی بھی چیز میں ہوتی ہے کہ نبی مسجد بنا رہے ہیں اس کے ساتھ میں نبی کے ساتھ میں شریک ہو گئے اس میں دشمن کا کوئی معاملہ نہیں ہے خیر کا کام ہے نبی کا تعاون کیا اور شر سے نبی کی حفاظت کی دونوں باتیں آ عزروہ و نصروہ ہوا نا سرو ہے وہ اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے صرف ایمان نہیں لائے بلکہ نبی کے علم کی پیروی بھی کی تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو کامیابی کی شرائط میں سے کامیابی کے لازمی اسباب وسائل میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نبی کا دفاع کریں نبی پر کوئی آنچ آنے نہ دے اللہ کے نزدیک نبی کی شخصیت محترم ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں نمبر تین نبی کی توقیر و تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے نہ پکارا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول بینا کم باب یہ سورہ النور کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسی طرح سے نبی کو بھی نہ پکارے جیسے تم اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اے ادراف, کسی کو بولتا آدمی پکارتا ہے اس کا وہ احترام اس میں نہیں ہوتا ہے قریبی آدمی ہے دوست ہے اس کو ایسی بلا لیا ذرا یوں چلا کے بکار بلایا, بلایا تم آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہو ایک دوسرے سے جیسے پکار کے بلاتے ہو ایک دوسرے سے جیسے کلام کرتے ہو وہ انداز تم نبی کے لیے اختیار مند کرو نبی تمہارے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے تم چیخ پکار نبی کے ساتھ ویسی نہیں کر سکتے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور تم نبی کو جیسے آپس میں نام سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم نبی کو نام سے ویسے پکار نہیں سکتے لاتا دعائیں اور رسول بین کمب کا دعائیں نبی کی پکار تمہاری ویسی نہیں ہونا چاہیے جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو علماء نے اس کے ذمن میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے چیخ پکار کر کے بلانا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہوں تو ایسے ذرا ذرا کسی کو نہیں کر سکتے نبی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے تو یہ کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے اسی لیے اللہ نے دوسرے کا کہا کہ تم باہر کھڑے ہو کر جو لوگ باہر کھڑے ہو کر نبی کو گھر میں سے پکارتے ہیں کہ باہر آ جائیں تو یہ لوگ عقل نہیں رکھتے کہ جو لوگ رسول کو باہر گھر کے باہر کھڑے اگر پکار رہے ہیں باہر آ جاؤ تو یہ لوگ کیا ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے آواز دے کے بلانا جیسے ایک دوسرے کو آدمی بلاتا ہے یہ اللہ نے منا کیا نبی کے احترام کی, کی وجہ سے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں ہیں تو اس مجلس میں آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا اللہ کو سخت نہ کہ تمہاری آواز نبی سے اونچی ہو جائے اللہ تعالی فرماتا ہے یا لا ترفعوا فوق صوت اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے اولا تجہ رہو بالقول اور زور زور سے آواز دے کر نبی کو نہ پکارو اس کے ساتھ بات نہ کرو دو سوچتے ہیں ایک, ایک ایک ایک آدمی براہ راست نبی سے بات کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کسی اور سے بات کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہا ہے مجلس میں اور یہ کسی اور سے اونچی اونچی آواز سے آپ کی آواز سے بڑھ کے بات کر رہا ہے یا پھر اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے آپ کی آواز سے اس کی آواز اونچی ہے تو کہا کہ ایسا نہ ہو لا ترپا نبی سے بڑھ کے اونچی آواز سے بات نہ کرو اپنی آواز کو نبی سے اونچا نہ کرو اولا جہارول اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم نبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو نبی سے بلند کرو کم لباؤ ویسا جیسا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے تمہاری بات آواز اونچی ہو جاتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو انتخاب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دی جائیں تمہیں معلوم تک نہ ہو تمہیں شعور بھی نہ ہو تمہیں احساس بھی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دی ہے یعنی آپ دیکھیے کوئی چھوٹی چیز ہے ایک انسان کے اعمال کا ادارت ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے اور یہ کس کام پہ ہو رہا ہے کہ نبی سے اونچی آواز نبی سے تم ایک دم سخت کلامی نبی سے بڑھ کے اونسی آواز تم کر رہے ہو جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے سے اجت کرتے ہو ایسے تم نبی سے کرنے لگ جاؤ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں تمہیں اس کا احساس کرنا ہو ان اللبین نہ اصواتہم دو ہوں رسول اللہ ہاں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بات کرتے ہیں تو اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں اولا الذین امتحن تحن اللہ قلوب تکوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوا کے لیے آزما لیا ہے یعنی اللہ کی آزمائش میں ان کے دل تکوا کے لائق اللہ نے ان کا تقوا دیکھ لیا ہے اولا اکلدین تحن اللہ قلوبہ تقوا لہم وجم عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اطرا ہے یہ سورہ الفجرات کی آیتے ہیں ان میں آپ دیکھیں اللہ نے ایک طرف ڈانٹا اور ایک طرف تعریف کی ڈانٹا اس بات پر کہ کہیں تمہاری آوازیں نبی سے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اگر ایسا ہو گیا تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور دوسری طرف اللہ نے تعریف کی کہ کہا کہ جو لوگ نبی کی موجودگی میں پست آواز سے بات کرتے ہیں ادب سے نیچی آواز سے بات کرتے ہیں ان کے دل تخوا والے ہیں اور ان کے لیے ازر ہے اور ان کے لیے محفرت ہے تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کی, کی, کی, کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرنا اتنا ناپسند ہے کہ کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال باطل کر سکتا ہے تو یہ نبی کا احترام ایمان والوں کے لیے سکھایا جا رہا ہے نمبر پانچ جہاں آواز کے اعتبار سے نبی کی آواز پر آواز بڑھانا نہیں ہے وہی نبی کی بات کے مقابلے میں ہماری بات کو رکھنا بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ, اللہ, <uncovered> اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو یا کسی کو آگے نہ بڑھاؤ وقت اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ سمیم علیم یقینا اللہ تعالی بڑا سننے والا جانکار ہے اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ سور الحجرات کی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے بند کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اور جواب آپ دینے والے ہیں آپ سے پہلے ہی جواب دے دینا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتی ہے آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو رکھنا آپ کے فتوے کے مقابلے میں اپنے فتوے کو رکھنا یا کسی اور کے فتوے کو رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے اور آپ کے حکم کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی رائے کو رکھنا یہ سب نبی کے آگے بڑھتا ہے اللہ نے فرما تقدی الله رسول اللہ اس کے رسول سے آگے مت اللہ کی بات اور رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح مت دو وط اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ سمیعن علی یقینا اللہ سننے والا جاننے والا ہے تو نبی کا احترام یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زحترام کے, کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کا بھی احترام ہونا چاہیے یہ کہ نبی کی محبت دل میں ہے نبی کی ذات کا احترام ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانتا ہے اور آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جیسے آپ کی ذات کی اہمیت ہے ویسے آپ کی بات کی بھی اہمیت اور اس کا احترام ہونا چاہیے نمبر چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ بھی ہے کہ آپ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح نہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مین احد کم اجمعین اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا وہ انسان ایمان والا تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے لا يؤمن احد تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے حت اکون احب علئی یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کس سے مموالی اس کے والد سے اس کے باپ سے وہ اس کی اولاد سے والناس اجمعین سارے لوگوں سے ابن قیمت لارے فرماتے ہیں محبت عموماً تین قسم کی ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے تعظیم و اجلال کی ہے ایک محبت ہوتی ہے شفقت اور رحمت کی اور تیسری محبت ہوتی ہے کسی خوبی اور احسان کی وجہ سے ایک آدمی کسی کی تعظیم کرتا ہے اس سے محبت بھی ہوتی ہے آدمی کو کسی پر رحم آتا ہے شفقت کی وجہ سے اس پر آدمی اس کی محبت کرتا ہے جیسے اولاد ہے باپ کی محبت ہے تعظیم کی ہے احسا نام اور اولاد کی محبت ہے شفقت کی اور رحمت کی محبت ہے اور کسی خارجی انسان کی محبت ہوتی ہے اس کی خوبی کی وجہ سے خلا انسان بڑا سخی ہے خلا انسان بڑا علم والا ہے خلا انسان بڑا عبادت گزار ہے تو اس کی خوبی کی وجہ سے اس کی محبت دل میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تینوں اسباب کی وجہ سے مقدم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اعتبار سے آپ سب پر مقدم ہے سارے بندوں میں مقدم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں ہماری خاطر اٹھائی ترحم کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر مقدم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں اور احسانات ہیں ان احسانات کی وجہ سے ان خوبیوں کی وجہ سے بھی آپ کی محبت تب پر مقدم ہے اس لیے کہ آپ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے آپ سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا کوئی نہیں آپ سے زیادہ مرتبے والا کوئی نہیں لہذا کہا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں جو تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو یہاں کہا کہ اس کے باپ سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے باپ کا آدمی احترام کرتا ہے باپ کے اوپر بھی نبی کو مقدم رکھا جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ اور اس نے خود فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں باپ نہیں ہے لیکن آپ باپ کی طرح ہیں اس اعتبار سے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو دین اور ادب سکھاتا ہے آپ صلی اللہ اور اس میں ساری امت کو دین اور ادب سکھایا ہے تو اس اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے جیسے باپ کا احترام ہوتا ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کئی زیادہ گنا احترام ہونا چاہیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے منع کیا ہماری کسی بات سے ہمارے کسی عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے بلکہ اللہ کے نزدیک کی چیز بڑی سخت ہے اللہ نے فرمایا اندینہ اللہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ کو تکلیف دیں یا رسول کو تکلیف اللہ کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے نہیں لیکن عمل وہ کرتے ہیں اللہ کو گالی دینا اللہ کو برا کہنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالی کی تعزیم نہیں کرنا اللہ کی بے حرمتی کرنا ایسے کام کرتے ہیں جو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں جس سے تکلیف دینے کا معاملہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تکلیف دینے کا عمل کرتے ہیں دنیا والا ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آکرت میں بھی وہینہ اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دنیا میں کیا ہے لعنت ہے اور آکرت میں بھی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کے لیے ایک بڑا ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے بے حرمتی کرنا ستانا اس طرح کا کوئی بھی عمل کسی کے ساتھ ایک آدمی کرتا ہے تکلیف دینے والا اگر رسول کے ساتھ کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں لالت ہے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اسی طرح سے باد صاحبہ کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی جسے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ كَانَ يُؤذِ النَّبِي مِنكُمْ پوری میں کروں تو درد کے لیے وقت بہت لگ جائے گا اس لیے اختصار میں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات صحابہ جاتے تھے دعوت ہے اور دعوت ہے کھانا وانا کھایا اس کے بعد گپشپ شروع ہو گئی لمبی گپشپ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کسی کو بول تو نہیں سکتے کہ جاؤ لیکن آپ صلی اللہ علیہسن کا گھر بھی چھوٹا اور لوگ آ کے بیٹھ گئے بیویاں ہیں گھر کا معاملہ ہے آرام کا معاملہ ہے بیویوں کا پردہ ہے پریشانی ہے اب لوگ گئے کھانا پکنے سے پہلے پہنچ گئے اور انتظار میں بنا بنا کھانا دعوت ہے نبی کی نبی کی دعوت کون چھوڑے گا بھائی برکت اور خیر کون حاصل نہ کرے محبت ہے نبی سے اور یہ اس میں شرف بھی ہے کہ دعوت کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذرا جلدی جا کے بیٹھ جائیں گے اب جلدی جا کے بیٹھے تو نبی کے گھر میں پریشانی کہ لوگ انتظار میں کھانا پکا کھانا پکا ابھی نبی بڑے حیا کہ لوگ انتظار میں کھانے کے ٹھیک ہے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد ادھر کی بات ادھر کی بات بات گپ شب نبی کے گھر میں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے بھائی کوئی معمولی شرف ہے اب بیٹھے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے انتظار کر رہے ہیں کب جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا کرنے والے آپ تو بول نہیں سکتے کہ بھائی جاؤ ہوا نہ کھانا جاؤ گھر کو بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوتی کہ اللہ نے آیتیں نہ کی اللہ نے فرمایا آمنوا لا نبی اے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہیں ان میں تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اجازت ملے تو ہی جاؤ بلایا جا آ جاؤ تو ہی جاؤ نہ نہیں الا کھانے کی طرف اگر دعوت تم کو ہو تو جاؤ ایسے نہ جاؤ کہ جا کے انتظار کرتے رہے اتنی جلدی پہنچ گئے کہ ابھی بنانے اور گھر والی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی ہو رہی کہ لوگ آگے اور کھانا نہیں بنا اذا ادا خلو ہاں لیکن جب تم کو بلا دیا جائے اب آؤ تب جاؤ جب تک کہ بلایا نہیں جائے گھر میں مت جاؤ تم فن تشر جب کھانا ہو جائے کھانا کھا خا چکو تو روانہ ہو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ حدیب یہ نہ کرو کہ گفتگو کی چاہت میں وہی بیٹھے رہو کچھ تو کچھ بات نکلے تو چلو مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں وہیں بیٹھے ہوئے چپکے ہوئے زمین سے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے باتوں میں گپ شپ میں لگے رہے ایسا مت کرو اندا نبی تمہارا ایسا کرنا نبی کو تکلیف دیتا ہے نبی کی تکلیف کا باعث ہے اور نبی تو تم سے بڑے شرماتے ہیں بولنے کے لیے شرماتے ہیں کہ گھر کو جاؤ تو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ ہاں اللہ ہر بات بولنے سے نہیں شرماتا ہے اللہ تعالیٰ شرماتانے کے لیے اللہ نے آئے نازل کی تمہارا ایسا کرنا اس سے کیا ہو رہا ہے نبی کو تکلیف نبی کی تکلیف کا خیال کس کو ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ نے آیت نازل کی ایسا مت کرو تمہارا ایسا کرنا نبی کو تکلیف دیتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تم نبی کو تکلیف مت دو تو یہ آیت نازل کی کہ فائدہ شروع جب تم کھا چکو تو تم نکل جاؤ اللہ کے نبی صلی صلاح تم نہیں بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ایمان والوں کے لیے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا نہ پہنچائی جائے کسی بھی اعتبار سے قول سے عمل سے کسی بھی طرح سے نمبر آٹھ آپ کی بے حرمتی بلواستا اس کا سبب بننا بھی غلط ہے ایک تو ایک, ایک آدمی نبی کا براہ راست انسلٹ کرے آپ کو تکلیف دے آپ کی دلازاری کرے یہ بھی جرم ہے لیکن یہ بھی برا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی اور کو نبی کی شان میں گستاخی کا موقع ملے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا <سؤال> لا تقولوا تقول وقول ولیل عذاب علیم اے ایمان والو لا لقول رائنا مت کا رائنا مت کا ہماری طرف ذرا نظر کرم کیجیے اس طرح سے رائنا اس زمانے نے کہا ہمارے حال پر غور کیجیے اس طرح سے کہا جاتا تھا رائنا ہماری رعایت کیجیے وقول انظرنا وس لیکن تم یوں کہو ہماری طرف ذرا نگاہ ڈالیے اس طرح سے تم کہو وس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ سنو یعنی آپ کی بات جب تم یوں کہو اور آپ خطاب کریں سنو اور آپ جو حکم دیں اس کو مانو ولیل کا علیم ہاں کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اس آیت میں ایمان والوں کو ایک لفظ سے منع کر کے دوسرے لفظ کی تلقین کی گئی تم رائنہ مت کہو تم کیا کہو اونگرنا کیوں اس لیے کہ مشرقین یا اہل کتاب خاص طور سے اہل کتاب آتے تھے اور رائنہ کو تھوڑا لمبا کر کے کہتے تھے کیا کرتے تھے رائنہ تو رائنا کیا ہے رائنا یعنی اے ہمارے چرواہے رائی کس کو کہتے ہیں چرواہ کلرائن کل کو مسولت ہی تم سے ہر ایک چرواہا ہے رائی اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ لوگ تھوڑا لمبا کر کے بے حرمتی کے لیے تو چرواہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسلٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع کر دیا یہ بولو ہی مت کہ کسی کو موقع اس طرح کا ملے تم کہو کا اوور طرف نگاہ کرم کیجیے ہماری طرف نظر ڈالیے ہمارے حال کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا سوال یہ ہے ایسا کیوں لفظ چینج کیوں کر دیا تاکہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے جو اس لفظ کا فائدہ اٹھا کے کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی آپ کا انسلٹ کرتے ہیں لہذا نبی کا احترام اللہ کے نزدیک اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ایمان والوں کو لفظ بدلنے کے لیے کہا یسور البقرا کیا نمبر نو نبی کے احترام میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہ کرے یہ بھی نبی کی بے حرمتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لكم ان تؤذو رسول تمہارے لیے بالکل صحیح نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ انت ادو رسول الله ولا ان کے اور یہ بھی نہیں کہ تم نبی صلی اللہ اور وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ازواج مطالعہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ نے کیا کر دیا نکاح حرام کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی انسان کوئی مسلمان آپ کی کسی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا اس کو ان ادا رکمکا نہ اللہ بلّہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت سنگین اور بہت بھاری ہے بالکل صحیح تو یہاں کہا نبی کو تم تکلیف دو اور تکلیف کی ایک صورت کیا بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم آپ کی کسی بیوی سے نکاح اس اعتبار سے بھی کہ اللہ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہے اغوا جو محات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری کیا ہیں ماں ہے اسی لیے ازواج جو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی کیا ہیں مائیں ماں تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نہیں لیکن ماں اس اعتبار سے ہے کہ جنم دیا فوراً جا کے میراث میں کچھ لینے کے لیے کوشش کریں نہیں ماں اس اعتبار سے نہیں ہے وہ اللہ تعالی نے خود ان کو ماں کا مرتبہ دیا ہے یہ نہیں کہ نصب جا کے جڑتا ہے یہ بھی نہیں کہ رباب ہے یہ وہ مرتبہ ہے جو خصوصی طور پر اللہ تعالی نے ازواج مطالعات کو دیا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی تعظیم اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائے یہ شرک میں داخل ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تو کما افرت النصار ابن مریم تم مجھ کو تاریخ میں ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا عَبْدُ عَبْدُ ورسولہ۔ بلکہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں تو تم میرے بارے میں کچھ کہو تو یوں کہو کہ آپ اللہ کے بندے تھے اور آپ اللہ کے رسول تھے یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی کرنے لگے کہ آپ کو اللہ کے برابر کرنے ہیں آپ کے ساتھ شرک کرنے لگے تو یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقام اللہ کا مقام سب سے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا یا اللہ کے برابر کر دیا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جب اللہ کو سدا کریں تو نبی کو بھی کر رہے حضرت معاذ آ کے صدے میں پڑھ گئے آپ نے کہا یہ کیا معذلہ کے رسول ہم نے دیکھا شام میں لوگ اپنے بڑوں کو کرتے ہیں ہم نے آپ کو کیا کہا نہیں کسی بشر کی لیے نہیں کہ بشر کو سدا کریں آپ صلی اللہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کے لیے میرے لیے نہیں کوئی آدمی اللہ کے ساتھ نبی کی بھی قسم کھائے رسول کی قسم جائز نہیں کیوں قسم کس کو کسی کھانا چاہیے کھائے تو اللہ من کا نافن فلاح اللہ بل کہ کوئی آدمی قسم کھائے تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا. رسول کی قسم کھائے نہیں گواہ بنا رہا بولے اللہ اس کا رسول گواہ ہے یہ کر سکتے ہیں نہیں اللہ گواہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بناتے تھے اللہ کو ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے کب قیامت کے لیے آپ کا گواہ کون ہے بھائی نکاح کیے کہ اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے ہمارا ایسا نکاح ہوتا دو گواہ ہونا چاہیے نا نکاح کیے بولے ایک اللہ ایک رسول ہے ایسا نکاح ہو سکتا ہے نہیں تو یہ سب گناہ یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ کے برابر نہیں ہونا چاہیے ہاں آپ کا جو مقام ہے آپ کی سے تعظیم ہو سارے بندوں میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سعید ورد آدم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایس الناس علیکم تکوا کو اے لوگوں اپنا تقوا اپنا بچاؤ اختیار کرو تقوا کا اہتمام ولا يستهوينكم الشيطان كاي ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو ਉਚਤ لے jaye بھٹکا دے آنا محمد بن عبد الله میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا عبداللہ ورسوله میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں ما اللہ و الله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل اللہ کی قسم میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے جو میرا مقام رکھا ہے تو مجھ کو اس مقام سے اونچا اور اسے بڑھانے لگ جاؤ کسم کہا مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم جو میرا مقام اللہ نے کیا ہے جو اللہ نے مجھ کو مرتبہ دیا ہے اس سے تم اس کو بڑھانے لگ جاؤ مجھ کو پسند نہیں تو یہ مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے ان, ان حدیثوں سے دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا مقام اللہ کے برابر نہیں ہونا چاہیے ویسے جیسے نصارا نے نسار علیہ السلام کو بڑھا دیا تو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا اللہ سالام کے مرتبے میں شامل کر دیا تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں سلف کیسے تعظیم کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں ان کی روایت لمبی روایت ہے اور واہ ابن مسرود استقفی یہ صحابی ہیں بعد میں ایمان لائے یہ شروع میں اسلام نہیں لائے تھے بہت دیر سے ایمان لائے کہتے ہیں کہ فراج ہے اور ابن مسرود اصطفی الاصحبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے ہدیویہ کے وقت میں قریش کی طرف سے اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے کی طرف سے اسپوکس مین بن کے آئے تھے اور بات کی کہتے ہیں ابن مسعود, الى ابن مسعود اپنے لوگوں کے, پاس لوٹے کے پاس تو آ کے انہوں نے کیا کہا کہ میں بادشاہوں کے پاس وقت لے کر گیا ہوں وہاں بات چیت کے لیے گیا ہوں وہ وفترا و کسرا و اور کیسر تیسرا کی کسرا اور نجاشی کے پاس بھی میں گیا ہوں بات کرنے کے لیے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں وَاللّٰهِ ان اور ای تو ملک نقطیم ہو صحاب محمد انصلی اللہ علیہ وسلم محمدن علی. کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کیسر کسرا کی اور بادشاہوں کی بھی تعظیم ان کے ماننے والے ویسا نہیں کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کون کرتا ہے آپ کے صحابہ کرتے ہیں بادشاہوں کی بھی تعظیم آپ سوچیے بادشاہوں کی تعظیم کیسی ہوتی ہے بادشاہوں کا بھی وہ احترام نہیں وہ تعظیم نہیں وہ اجلال نہیں جو کون کرتا ہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ ہی ان تن ان اللہ وقاتی کا فیرمن ہو اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی نہیں تو ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا تھوک اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے अब हमको क्यों बुरा लगता है ये हमारे थोक हुए जिस सड़े हुए है, है ना हम हम कोई बोलेगा इधर हाथ दिखाओ आग थोड़ा थोकता हूं कोई मोलवी बोले अगर किसी मुक्तदी को क्या क्या मोला दिमाग खराब हुआ कि तुम्हारे दान भी अगर दे तो लेना पसंद नहीं करेगा तो हमारा मामला हम भाई घटिया है अल्लाह के नबी सल्लाह और इसमें कहते थे حالات ام سلیم رضی اللہ نبی صلی اللہ کو بہت پسینے آتا تھا العرق حدیث میں ہے کہ آپ کو بہت پسینے آتا تھا تو چمڑے کا تکیہ تھا اور آپ لیٹے اور پسینے کے خطرے جو ہیں وہ چمڑے کے اس تکیے پر جمع ہو جاتا ہے کپڑے میں تو جذب ہو جاتا ہے لیکن چمڑے میں جذب نہیں ہوتا ہے تو ایک مرتبہ حضرت عم سلیم نے دیکھا کہ پسینہ جمع ہے تو آ کے اپنی شیشی میں اس کو لے لیا ہے آپ وسلم کی نیند کھل گئی کہا کیا کرتی ہو تو کہا اللہ کے رسول آپ کا جو پسینہ ہے ہم اپنے بہترین سے بہترین عطر میں ملاتے ہیں اس کی خوشبو اس پر غالب آ جاتی ہے اس کی خوشبو اس پر ہمارا پسیینہ کوئی کھڑا نہیں کرتا ہمارے پاس میں ہم لوگ ہم لوگ ہیں بھائی اپنے پر ہم اللہ کے نبی کو قیاد رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ انسان تھے پاکیزہ انسان ہے تو آپ کا یہ حال کہا کہ آپ کا حال یہ ہے آپ تھوک دیں اگر تو آپ کے ساتھی کیا کرتے ہیں اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اتنا پاکیزہ آپ کا لاب ہے پی وجہ دل دہ وہ اپنے چہرے اور اپنے بدن پر اس کو لگا لیتا ہے اگر آپ کلی کریں اور کلی کر کے تھوک دیں صحابہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو کیا کرتے تھے یعنی آپ کا تھوک بھی جو ہے اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے اور کوئی آدمی کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم لوگ دیکھیں صحابہ ہم سے زیادہ کس کے سامنے کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ آپ نے منع کیا ان کو کبھی آپ کو کوئی حدیث پڑے مت کرو ایسا نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسروں میں فرق ہے آپ کا تھوک ہو یا آپ کے وزو کے قطرے ہوں یہ برکت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرے کا نہیں مولوی صاحب کا پیر ہے اس کا بھی لو اللہ کے نبی ابو بکر صدیقی کو کوئی کرتا تھا ایسا وضو کر رہے تو قطرے لے رہے ان کے نہیں یہ کس کے ساتھ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے تبرک کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے لپکتے ہیں کہ کون پہل کر کے اس کو پورا کر لیں وہ ادا تو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو اس کے جو قطرے ٹپکتے ہیں آپ کے وضو کے تو صحابہ لڑ پڑتے ہیں اس کے قطرے اپنے لیے لینے کے لیے کہ وہ قطرے لیں اور اس کو کیا کریں گے اپنے چہرے اور بدن پر منیں گے کیوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے اس کے ذریعے سے خیر ادا کرتا ہے یہ اسلام میں ہے لیکن یہ پیرز آپ کے لیے نہیں کس کے ساتھ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سالوں کے لیے پہلی بار سننے میں تو عجیب لگ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ دوسروں کا تو نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے یہ حدیث کہاں ہے بخاری میں لیکن یہ کس کے لیے خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ادا کیا ادا تک جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی اپنی آواز کو آپ کی موجودگی میں کیا کر لیتے ہیں پست کر لیتے ہیں اواما اور اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں کرتے ہیں آپ کے تعظیم کی لیے آپ کی تعظیم کے طور پر نگاہ بھر کے آپ کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کے آپ کو نہیں دیکھتے تو صحابہ آپ کا اتنا احترام کرتے تھے کون بول رہا ہے ایک انسان جو آ کے باہر والا دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو کہ کیا حال ان لوگوں کا کوئی بادشاہ کو بھی ایسے نہیں کرتا جیسا ان کے ساتھ کرتے ہیں تو صحابہ تعویم اللہ دیکھیں لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے تعظیم اللہ تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے تعظیم کرتے تھے یہ بخاری کے حبیض ہے امام الباری نے کتاب و میں اس کو روایت کیا ہے عبداللہ نیامریامی بن بن اللہ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی دوسری چیز جیسے آخری بات ہم نے سنی کہ صحابہ اتنا احترام کرتے تھے با صحابہ سب کے سب نہیں با صحابہ اتنا ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روب تھا کہ نگاہ اٹھا کے آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے اتنا آپ کا اجلال ان کے دلوں پر مسلط تھا عبداللہ بن, عمر بن رضی اللہ تو ہم کیا کہتے ہیں لمبی روایت ہے صحیح مسلم یہ روایت موجود ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی پیارا نہیں تھا میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ولا اجلفی آئی نہیں من ہوں اور میری نگاہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں تھا من ہو اجلا اللہ لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں نگاہ بھر کے آنکھیں نگاہیں بھر کے آپ کو دیکھوں بالکل دل بھر کے آپ کو دیکھ سکوں میری طاقت اتنی نہیں تھی اللہ کیسے آپ کے اجلال کی وجہ سے آگ کے جلال کی وجہ سے اور کیوں؟ لم اکن کو <يَمِن> اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ذرا بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے تو میں واضح طور پر بتا بھی نہیں پاؤں گا اس لیے کہ میں نے کبھی آپ کو نگاہیں بھر کے دیکھا ہی نہیں آپ سوچئے یعنی کتنا احترام کتنا ڈر کتنی تعظیم کتنی اجلال کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو میں نگاہ بھر کے دیکھوں اس نے کہ بات صاحبہ نے کہا آپ کا چہرہ سورج کی طرح تھا ایک دم ایک دم روشن کہتے ہیں کہ میں آپ کو نگاہ بھر کے دیکھنے. سورج کو آدمی دیکھ سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے آپ کا چہرہ ایسا رونق والا ایسا جلال والا تھا کہ با صحابہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے کہا کہ میں نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں آپ کو آپ کی تعظیم کی وجہ سے اور کوئی پوچھے گا تو بتا بھی نہیں پاؤں گا میں اتنا زیادہ میں بس ہلکا ہلکا دیکھ لیا نگاہ بھر کے آپ کو دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی صحیح مسلم کہ آپ کی حیبت کیسی تھی آپ کی پرزینس میں آدمی کا دل دھڑکتا تھا آپ کا روب اتنا تھا اچھے اچھے بات اڑا کے بیٹھتے تھے مشرقین میں سے بھی آپ کی بات مانگ کے چلے جاتے تھے ابو مسعود رضی اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ جی کل پج الا تر ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے بات کیا اس نے آپ سے بات کی آپ نے جب اس سے بات کی پجا الا تر عید و فراسو اس کا حال ہی ہو گیا کہ اس کے یعنی رنگے کھڑے ہو گئے اور وہ پھولنے لگا کاپنے لگا جیسے آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھے تو آدمی جو ہے اس طرح سے گھبرانے لگتا ہے تو اس کا حال اس کی سانسیں کھولنے لگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ, صلی اللہ وسلم سے کہا کیا کہا؟ نہیں ہوں مل اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے گھبراؤ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں ان قدیم میں تو اس عورت کی اولاد ہوں جو روٹی کے ٹکڑے کر کے کھاتی تھی میں کوئی میں آم, آم آدمی ہوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن اس آدمی کو کیا کریں گے وہ آپ کے حبت کی وجہ سے کیا ہو رہا کا بات کرنے نہیں آ رہا اس میں اس کا سانس پھولنے لگ گیا ایک گھبرانے لگ رہا تو آپ کی توازو تھی لیکن اس کے باوجود آپ کا وپار آپ کا روب اتنا زیادہ تھا کہ آدمی جگہ آپ کی مزید میں آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائے گھبرانے لگتا تھا آپ کے دبدبے کی وجہ سے اس کو امام اب نماز اور حاکم نروا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں الوداع جو آپ کا حج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہم اس حج میں آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فر کی نماز پڑھائی من, ف... من حرفا جا نماز جب آپ نے پڑھائی تو نماز کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد گھوم کے پھر کے بیٹھ گئے جیسے امام بیٹھتا ہے مختدیوں کی طرف چہرہ کر کے وہ سخبر انجی اور آپ نے اپنا چہرہ قوم کی طرف لوگوں کی طرف پھیر دیا سلام پھیر کے پلٹ کے بیٹھ گئے جیسے ذکر میں بیٹھتا ہے آدمی نماز کے بعد تو آپ نے دیکھا دور دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جماعت میں شریک نہیں ہوئے الگ جا کے وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے صفوں میں فکالا راج الرا بلا آپ نے کیا کہا دونوں کو بلاؤ یہاں بلاؤ ذرا ان کو کہتے ہیں ف یامام تر اب فرا ان کو بلا رہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سانسنے لگا ایسے ڈر گئے ہو چھا مطلب کیا ہوتا معلوم نہیں تو وہ گھبرائے گھبرائے ایسے سہمے سہ میں آئے کہ ان کا سانس پھولنے لگا پکار کماسل یا مس آپ نے سے پوچھا تم کو کیا رکاوٹ بنی لوگوں کے ساتھ تم نماز میں کیوں شریک نہیں ہوئے قالا یا رسول اللہ، قب کہا کہ ہم نے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی تھی حج کا سیزن ہے کہا کہ ہم نے اپنے, اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی تھی اس سے ہم شریف نہیں ہوئے کالا ایسا مت کرنا آئندہ ایسا نہیں کرنا ادا في تم ثم کا سلا مع امام فیوسلی فیوسلی میں فَإِنَّهَا لَهُ نہا آپ نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے رخل میں اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ لے اس کے بعد آیا اور دیکھے امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پھر سے دوسری مرتبہ جماعت میں شریک ہو کیوں آپ نے فرما فن لَهُ لہو دوسری نماز جو پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ اس کے لیے نفل ہو جائے گی بیٹھ کے کرے گا کیا بھائی بیٹھ کے کرے گا کیا وہ جماعت میں شریک ہو جائے اسی لیے کوئی آدمی اگر نماز پڑھ چکا اور دینی مجلس کے لیے یا کسی مشورے کے لیے آ جائے مسجد کے اندر دیکھے جماعت چل رہی ہے تو کیا کریں پیچھے بیٹھ کے واٹس ایپ چیک کریں اس کو کیا کرنا چاہیے جماعت میں نفل کی نیت سے شریک ہو جانا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ امام کی نیت میں اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ تم میں سے آئے اور جماعت میں شریک ہو جائے اس کے لیے نبل ہو جائے گی اس کو امام احمد ابو ابوداودی نسے اور ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کے الفاظ امام احمد کے ہیں تو اس سے کہ صحابہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے تھے تو آپ کا روب ان کے اوپر ہوتا تھا آپ کا احترام ان کے دلوں میں ہوتا تھا نمبر چار صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اگر کسی بات کی وجہ سے آپ کے گھر آ کے دستک دینا ہو تو بہت ہلکے سے اس طرح سے کھٹ کھٹ آپ کے ناخن سے ایک دم اس طرح سے دستک دیتے تھے ڈھاڑ دھاڑ ڈھاڑ دھاڑ اس طرح سے نہیں باہر کھڑے ہو کے آواز دیں گے ایسا نہیں بلکہ آپ ہلکا جو ہے ادب سے ناک کیا اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے ایک دم ادب سے ناک کرتے تھے انس دماغ کے رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقرأ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں پر لوگ ناخن سے دستک دیا کرتے تھے ٹک ٹک بس کتنا زیادہ نہیں بہت زیادہ دروازہ ہیرا رہے کھولو کھولو جلدی کھولو ہم آئے کام سے آئے بہت دین کا کام ہے جلدی کھولو بالکل ناخن سے دستک دیتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ کانا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ جب کسی کو کھلوانا ہوتا تو کیا کرتا ہو پونگلیوں سے اس پہ ہلکا سا جو ہے دستک دیتا اس رواج کو امام الباری نے الدب میں اور اسی طرح سے ال... الجام صداء میں خطیح نے اس کو رواج کیا ہے صحابہ کا حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میں بھی اور آپ اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زور سے بات نہیں کرتے تھے صاحب نے عزیز کہتے ہیں کن تو قیمن تلت کی رجل میں مسجد میں کھڑا تھا ایک آدمی نے کنکنیاں اس کو مارے میں نے پلٹ کے دیکھا فامر ابو الخطاب تو دیکھا کہ عمر بھی خطاب ہے کیا کر رہے ہیں اس کو کنکری مار رہے ہیں نے کہا چاہو دو آدمی ان کو لے کے لاؤ تو ماں میں گیا اور وہ دو آدمی ان کو پکڑ کے تمر کے پاس لایا کالمن تم اتمن نے پوچھا کون ہو کون تم لوگ اتمرے ہو پوچھا تم لوگ دونوں کون تم پہچانتے نہیں تھے تم لوگ کون ہو اور کہا کہ من اینا انتما کہاں سے آئے آئے کہاں سے تم لوگ؟ قالا من اہل الطائف کالا ہم لوگ کہاں سے آئے کالا لو کنتما من تما البلد بل اگر تم مدینہ کے ہوتے نا تمہاری پٹائی کرتا ہوں کیوں ترقی تما فلفی مسجد رسول شلم تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی اونچی آواز کر کے باتیں کرتے ہو یعنی اگر تم باہر کے لیے چھوڑ رہا تم کو تم کو معلوم نہیں ہوگا اگر تم مدینہ کے ہوتے تمہاری پٹائی کرتا میں تم نبی کی مسجد میں زور سے آواز سے بات کرتے ہو یعنی آپ دیکھیے مسجد نبوی کا احترام ہے کہ اس میں زور کیونکہ اس سے جڑا کس کا ہو جا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی قبر میں مدفون ہیں اس سے جڑا ہوا تھا وہ تو بعد میں داخل کیا گیا اس کو مسجد میں لیکن پہلے وہ الگشہ کے حجرے میں تھا اور ایک دم اجرا کیسا تھا جڑا ہوا کیسا عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں احتقاط میں ہوتے اور آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنا سر گھر میں کر دیتے اور میں آپ کا سر دھوتی اور آپ کے سر میں کنگی کرتی اتنا جڑا ہوا تھا عائشہ کا اجرا اتنا جڑا ہوا تھا اللہ کے نبی کی مسجد میں اونچی اونچی آواز میں بات کرتے اگر تم یہاں کے ہوتے تمہاری پیڈائی کر دیتا ہوں تو صحابہ یہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صحابہ بڑے ادب سے بیٹھا کرتے تھے یہ تو وقت گفتگو حیت جسمانی حیت کیسی اسام شریف کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاب ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مجلس میں گیا کاما سم پیر ایسا حال ہاں تھا وہ ایسے ادب سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ان کے سروں پر, پر پرندے بیٹھے آپ دیکھیے پرندہ ذرا سا حرکت آپ کریں گے پرندہ بیٹھتا وہاں پہ اڑ کے چلے جاتا ہے پرندہ کب بیٹھتا کہاں بیٹھتا آدمی کے سر پہ آگے بیٹھتا نہیں بدھ کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے کوئی اسٹیچو ہو اسٹیچو ہلتا ہے نہیں تو پرندہ اسٹیچو پہ جا کے بیٹھتا لیکن آدمی پہ بیٹھتا نہیں کیوں اس لیے کہ انسان حرکت کرتا ہے ایک دم ادب کے ساتھ ایسے تعلیم سے اور ادب کے ساتھ بلا حرکت وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر کیا ہے پرندہ بیٹھا ہوا, دینی مجالس میں صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیٹھا کرتے تھے کہتے ہیں کہ فصل میں نے سلام کیا جا کے بیٹھ گیا اعراب ہونا وہ ہر ہونا ہے کچھ لوگ دیہات سے بھی آئے تھے یہاں وہاں سے کئی لوگ آئے تھے یا رسول اللہ انا ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم لوگ دوا کر سکتے ہیں علاج کر سکتے جب شفا جب اللہ دیتا ہے تو دوا کرنا کہ نہیں کرنا تو انتدا ہم دوا استعمال کر سکتے ہیں فقالا آپ نے کہا دوا کرو دوا کرو دوا آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے زمین میں دنیا میں جو بھی بیماری رکھی ہے اس کے لیے دوا بھی رکھی ہے اس کے لیے دوا بھی رکھی ہے ہاں ایک بیماری اس لیے دوا فرمایا اللہ بڑھاپا بڑھاپے کے لیے کوئی دوا نہیں کہ بُڑا دوا کھا کے ایک دم کیا بن جائے جوان بن جائے نہیں ہوتا ایسا ہوتا نہیں تو اس کو امام احمد ابوداؤد کن اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ انہما، کہ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جیسے ان کے سروں پر پرندے آپ کے احترام کی وجہ سے صحابہ میں سے بعض جنابت کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے سے بھی بچتے تھے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچتے تھے آپ کے احترام کی وجہ سے ابو حریرہ رضی اللہ علام کہتے ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم علقیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہو گئی طیبہ سریفل مدینہ طیبہ ہوا جنوں مدینہ کے کوئی راستے میں ملاقات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو وریرہ جنابت کی حالت میں نے کہتے ہیں فن خاند تمین ہوں فضا فن خاند تمین میں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کترا کے نکل گیا وہاں سے کھسک گیا فضا حبہ فقت خلا کہتے ہیں کہ وہ گئے اور جا کے ناد ہو کے واپس آئے گھسل گیا واپس آئے وہ کالا اے نہ کن تیا ابا ہو رہی آپ نے پوچھا اے برا را کہاں چلے گئے تھے کالا کن تو جنوب کا اللہ کے رسول میں جنابت کی حالت میں تھا بکری تو ان اجالی سا کا وہ انگی مجھے برا لگا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں طہارت کی حالت میں نہیں ہوں اور میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں مجھے برا لگا مجھے چیز پسند نہیں آئی کالا سبحان ہوا آپ نے کہا سبحان اللہ ان المسلم لا مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے جنابت کی حالت میں بھی ہو تو ناپاس نہیں ہو سکتا کہ کسی کو چھو نہیں سکتا کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ایسا نہیں ہے وہ جناب کی حالت میں بھی ناپاس نہیں ہوتا ہے تو صحابہ آپ سوچے کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور نبی صلاحیت کے ساتھ بیٹھوں گا وہ بازار میں جا رہے ہیں راستے پہ جا رہے ہیں وہ تو دوسروں کا ٹینشن نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے اس کو امام البخاری اور مسلم رواج کی سی بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن مسلمان نجس ہوتا ہے نہیں آج سوال پوچھتا ہے آدمی عالم صاحب کیا بولتا ہے اگر میں ناپاکی حالت میں میں ناپاک ہوں عورت کے بارے میں کیا ہوتا ہے جب عورت ناپاک ہوتی ہے تو عورت ناپاک ہوتی حیض کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی اس حالت میں بھی وہ پاک ہوتی ہے اور جنابت کی حالت میں مسلمان مرد ناپاک ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا وہ بھی کیا ہوتا اس حالت میں پاک ہوتا ہے لیکن جنابت کی حالت میں ہوتا ہے جنابت کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز سے دور رہے ہوتا لیکن وہ ناپاق نے کسی کو چھو دیا تو اس کو بھی جا کے نہانا پڑے گا نہیں وہ ناپاک نہیں ہے اس کے چھونے سے دھونا پڑے گا نہیں نمبر آٹھ طلف میں آپ دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے آپ کی بات کی تعظیم کیسے کرتے ہیں ابو مشاد کہتے ہیں کا نالک ابن اللہ حدیث اللہ صلی اللہ علیہ اللہ امام مالک ابن انس بڑے امام ہیں محدث ہیں کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ بغیر وضو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کرتے حدیث کا درد جب دیتے تھے وضو کرتے تھے کیوں ایسا کرتے تھے کہتے ہیں کہ اجلا ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اجلال اور اس کی تعظیم کی وجہ سے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف کرتے تھے ویسے آپ کی حدیث کی بھی تعظیم کرتے تھے کہ احترام کی وجہ سے بغیر وضو کے حدیثی بیان نہیں کرتے تھے وضو کریں گے پھر حدیث بیان کریں گے حدیث کا درد دیں گے اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت کیا ہے آج ہمارا کیا حال ہے آپ سوچئے یہ لازم نہیں ہے. بغیر ازو کی حدیث بیان کرنا حرام نہیں گناہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے سلق کا کیا حال تھا کتنا احترام کرتے تھے آج وہ ہمارا احترام کیوں نہیں ہے قطع کہتے ہیں لقد کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اللہ ادو قطع تابعی قطع تابعی کم سے کم یہ تابئین اور صحابہ کا حال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لقد کا يستحب یو صحب اللہ شکر یہ بات پسند کی جاتی تھی سلق میں ان کے سلق میں خود سلق میں سے وہ خود تابعی یہ اپنے اسلاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پہلے میرے دور کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے اہل علم یا سلق ہوا کرتے تھے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے حدیث کو پڑھے تو وضو کی حالت میں رہے وضو کے بغیر حدیث کو پڑھے نہیں اس کو بھی ابن عبد البر نے جامع میں روایت کیا عبدالرحمان ابن اب یہ محدثین میں سے کہتے ہیں ذکیر علی ابن, ابن المسدی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وریم تھا میں کر رہا ابن مسعید یہ سلف میں سے ہیں بڑے معیے تابئی ہیں سعید ابن مسیع کے سامنے حدیث بیان کی گئی یا انہوں نے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ان کی حالت کیا تھی وہ مریض تھے بیمار تھے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں پکالا آج رسو اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ خود اٹھ سکے ہیں اپنے پاس والوں سے کیا کہا مجھ کو ذرا اٹھا کے بٹھا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان مجھے بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں اور میں لیٹا رہ پسند نہیں ہے مجھ کو بٹھا دو میں تم کو حدیث بیان کرتا ہوں تو یہ جامع بیان العلم میں یہ بات ابن عدالبر نے ذکر کی ہے تو یہ سلف کا حال ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا احترام کرتے تھے آج ہمارے ہاں احترام آپ دیکھیں حدیثوں کا یا حدیث کے بیان کرنے کا یا حدیث کے پڑھنے کا یا حدیث کی کتابوں کا کیا ہے دین کے جو معاملات ہیں ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے یہ یہ قلوب کے تقوا سے ہے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا احترام تھا سننے کے اعتبار سے بیان کرنے کے اعتبار سے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بھی احترام صرف میں تھا عبدالرحمٰن اتنے عزیز صوبان سے روایت کرتے ہیں کہ توبان صاحب رضی اللہ عنہ کہتے کار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں يَتَقَبَّلُ باہد بِوَاحِدَةٍ أَتَقَبَّلُ لَهُ جن کون میری ایک بات قبول کرتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں میری ایک بات کون مانتا ہے جنت کی ضمانت اس کے لیے اس کو جنت نصیب ہوگی میں ذمہ داری لیتا ہوں میں اس کی بات قبول کرتا ہوں جنت کے لیے یعنی میں زفارش کروں گا اس کے لیے صوبان اللہ تعالی نے کہا، آنا، میں، میں تیار ہوں آپ کی جو بات ہو میں قبول کر لوں گا کبھی کوئی چیز مانگنا مت لوگوں سے کبھی کوئی چیز مانگنا مت عبد الرحمان کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پکانا سارو یسا صوبان بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات قبول کر لی نبی صلی اللہ علام کی کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ اگر سواری پر سوار ہے اور اس کا چاوک ان کے ہاتھ سے گر جاتا تو فلا یا عبرلی احادیم ناولنی ہی کبھی انہوں نے زندگی میں کسی سے یہ بھی نہیں کہا گرو اٹھا کے دے دو مجھ کو بلکہ خود اترتے تھے ہت ضلع سواری سے خود اترتے تھے اپنی اونچی سے اٹھاتے تھے واپس سوار ہو جاتے تھے. کیوں حکم کی وجہ سے کسی سے کوئی چیز مانگنا مت یعنی اس سے مانگنا مت اس سے کوئی چیز اپنی بھی مانگنا مت. اپنی چیز ہاتھ سے گر گئی کسی کو ذرا بھائی اٹھا کے دے دے وہ بھی کسی سے مانگتے نہیں تھے کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا کیا تھا میں کسی سے کوئی چیز مانگوں گا نہیں ایک حکم نبی کا کسی سے کچھ مانگنا مر اس کا زندگی بھر اتنا لحاظ کیا کہ ہاتھ سے کوئی چیز سواری سے گر جاتی تھی کسی اور سے کبھی نہیں کہتے ذرا اٹھا کے دے دو بھائی بلکہ خود سواری سے اتر کے اس کو لیتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا لحاظ کرنا ہے آج کتنے حکم ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں ہم کتنے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کتنے محرمات کا ارتقاب کرتے ہیں ساز بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ صحابہ کا حال ہے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور اسی طرح سے اب ادا نصیرے بھی صحابہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا احترام اور وقار تھا کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو بہت ناراض ہوتے تھے سعید ابن جبیر کہتے ہیں ابن مغفل خزف تھا عبد اللہ ابن مغفل صحابی ہیں ان کا کوئی رشتہ دار تھا بھتیجا بھانجا کوئی تھا اس نے خدف کیا خدف کیا ہے انگلی پہ کنکری رکھنا یوں مارنا جسے بچے کرتے ہیں کنگری اٹھائی یا مارا وہاں مارا تو اس طرح سے اس نے اٹھایا اور یوں مارا اس نے کارفنہ انہوں نے منع کیا مت کریں ایسا مت کر اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدف سے منع کیا ہے اس کو منع کیا بانجا باتی جا جائے لا ولا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نہ کہ شکار ہوتا ہے نہ مارے تو تیر سے کیا ہوتا ہے کھانے کے کام آئے گا یا جنگ میں دشمن کو مارے دشمن مرے گا تو یہ ایسا مارنا یہ نہ شکار کرتا ہے نہ دشمن کو مارتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ولا کھا سرو سن و تب سا لیکن اس سے دانٹ ٹوٹ جاتا ہے آنکھ ٹوٹ جاتی ہے یہ نقصانی ہوتا ہے دکھاوت ہے پریشانی ہے تو اس سے کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی آنکھ ٹوٹ جاتی ہے ایسا مت کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کال افیات اب انہوں نے کہا اس سے بعد نے اس کو دیکھا پھر پھر دیکھا پھر وہی کر رہا ہے حدیف کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پھر وہی کرتا ہے لاہو کلمہ کا آج کے بعد کبھی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا آج کے بعد میں تجھ سے ہار بھی بات نہیں کروں گا امام بخاری مسین دونوں نے ریوائڈ کیا صحابہ کے نزدیک یہ بات قابل تصور ہی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کر دیں پھر بھی آپ بھی اس کو کریں. اتنی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور نہیں کی تھی پچھلی حدیث آپ نے دیکھی حکم دیا آپ نے کہا انہوں نے قبول کر لیا اس کو اس حدیث میں بھی آپ نے منع کیا کہ تم ایسا خزم مت کرو یہ نقصان کی چیز ہے پھر بھی تم وہی کرتا ہے سے کبھی بات نہیں کروں یعنی ان کے نزدیک یہ لازم نہیں کہ بات بند کر دیا آدمی کسی سے لیکن ان کے نزدیکی اتنی سیریس چیز تھی کہ نبی کا حکم نہیں مانتا میں ما بتایا بھی نہیں مانتا تو اتنا سیریس معاملہ تھا کہ ایسے آدمی سے میرے کو تعلق ہی نہیں رکھنا اتنے زیادہ سخت تھے ہو اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو توڑتا ہے پر جانتے کرتا اور جانتے بوجھتے کرتا ہے الٹا زند میں آگے کر رہا ہے پھر تو یہ, یہ عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ان کے دلوں میں تھی سب سوچیے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں علماء نے اسی لیے کہا کہ یہ کتنی چھوٹی جو چیز ہے کنکری اس کو انگلی سے اگر آدمی مارے یہ منع ہے اور اس میں کہا گیا کہ اسے آنکھ پھوڑ جاتی ہے اتنا بڑا لیدر کا بال اور دور سے بھاگتے آ کے اور پورا ہاتھ گھما کے آدمی پھیکے. ہاں تو وہ نقصان زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے بتائیے تو علماء نے المان کا اولا وہ بنا ہوگا اسی لیے جو سیزن بال جس کو کہتے ہیں کرکٹ وغیرہ جس کو کھیلتے ہیں لوگ تو وہ جو لیدر کا بال ہوتا ہے اس سے کرکٹ کھیلنا وقت ضائع وہ چھوڑ دیجیے چھ گھنٹے تیرے چھ گھنٹے میرے وہ تو بازو کرا لیکن وہ جو لیدر کا بال ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر آ کے لگ گیا یہ کنکری سے داٹ ٹوٹتا اور اس سے کیا ٹوٹتا پورے مکوڑے ٹوٹتے اور کتنے لوگوں کی جان بھی اس سے گئی ہے ابھی ریسنٹلی ایک آسٹریلیا کا پلیئر تھا اس کی جان گئی کہ نہیں جگہ پہ چھٹی ہو جاتی ہے آدمی کی تو آدمی مر بھی سکتا ہے اس سے اسی لیے ٹھیک نہیں ہے مت کرو اس کو یہ اسی کے جیمن میں آ سکتا ہے نہیں کھیلنا چاہیے ہاں آپ کو چھوٹا موٹا کچھ بال کھیلنا ہے تھوڑی بہت دیر کھیل لیا آپ نے دل کچھ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے وہ بھی دن دن بھر کھیل رہے نماز جاری آپ کی بولے سب جمع کر لوں گا میں اچھا پیارے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تو یہ, یہ صحابہ کے نزدیک اسی طرح سے آپ جا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوداع میں اور عموماً اللہ اس کی پرکتاب جمع ہو جائے گی اس کے اوپر صحابہ سے جب بھی آپ پوچھتے تھے کوئی سوال صحابہ کا جواب کیا ہوتا تھا اللہ ہو اور اعلم اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صحابہ سے حجت الوداع میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا دن ہے یہاں تک کیا پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے شہر نہیں معلوم ایڈریس نہیں معلوم صاحبہ کو بول سکتے اللہ کے تو مکہ ہے یہ فلان جگہ ہے لیکن صحابہ جاننے کے باوجود ان تینوں سوالات کے جواب میں آپ صحابہ نے کیا کہا یہ کون سا مہینہ ہے اللہ اس کا سے بھی بہتر جانتے کون سا دن ہے اللہ اس کا رسول بہتر جان کون سا شہر ہے اللہ اس کا رسول بہتر جان کیوں صحابہ کا یہ ادب تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو وہ انفارمیشن کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں. بلکہ ہم کو سکھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو بطور ادب کہتے ہم کو کیا معلوم اللہ ہی جانتا بہتر اور آپ جانتے ہیں کیونکہ اللہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں تو بتانے کے لیے پوچھیں گے آپ کیوں پوچھیں گے تو صحابہ میں یہ بھی ادب تھا آپ کا احترام تھا کہ جب آپ پوچھتے کہ پن چیز کیا ہے بتاؤ اس کے بارے میں جانتے ہو صحابہ جواب میں کیا کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اسی طرح سے آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنا ہوں. حدیث مسیح السلام اس میں آپ دیکھیں کہ صحابی کا ادب کتنا ہے نبی کا وقار کتنا رکھتے ہیں احترام کتنا رکھتے ہیں ابو رضی اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے فدخل ایک اور آدمی بھی مسجد میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علام نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آپ نے اس کا جواب سلام کر دیا اور وہ آدمی نماز پڑھ کے آیا ہے آپ نے کہا ارجع فصلی قلم تو سلیح جاؤ واپس جاؤ اور جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ آدمی گیا فص ثم تم فصلی فصل نبی صلی اللہ سے وہ گیا نماز پڑھا واپس آیا سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے بیٹھنے کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب میں آپ نے کیا کہا جی فن قلم تو اس کی جاؤ واپس جاؤ جا کے نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ ایسا ہوا وہ جاتا ہے نماز پڑھ کے آتا ہے آپ کہتے کہ واپس جاؤ جا کے نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر گیا پھر آ پھر گیا پھر. تین بار ایسا ہوا اس آدمی کی سمجھ میں آیا کہ کچھ تو گڑبڑ میرے سے ہو رہی ہے اسے آدمی نہیں کہا ابھی تو پڑھ کے آیا دیکھیں نا ہمارا موروی اگر کسی کو کہتے کیا ہو جائے کیا مولانا کیا عالم صاحب کیا شیخ تین تین بار تمہارے سامنے تبھی تو ٹھیک ہے آپ تین بار نماز پڑھ کے آیا ہوں بھائی میں تین بار تو آپ کے بولنے سے ایک تو پہلے پڑھ چکا ہوں چار بھی ہو سکتا ہے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھا نا تین بار پڑھو میں آپ بھیج رہے تم اب سچی پڑھ کے آیا میں آپ دیکھ رہے نا میں پڑھ رہا ہوں मस्जिद नबी में ऐसा तो नहीं था पार्टनिशन कुछ हों पढ़ के आया नहीं चुपचाप उठना जाना नमाज पढ़ के आना सलाम करना फिर आप उन्हें वापस जाओ फिर चुपचाप जाना कोई जुबान से एक लफ्ज नहीं तूने नमाज नहीं पढ़ी पढ़ा नहीं जाके चुपचाप नमाज पढ़ ली उनका एहसास हुआ अभी ऐसे चलते रहेगा तो तकलीफ नबी को होगी बार बार कब तक बोलते रहेंगे اور گڑبڑ کس سے ہو رہی کچھ تو گڑبڑ مجھ سے ہو رہی کس سمجھ میں آیا میری نماز نہیں کا مطلب کچھ تو غلط میں کر رہا میری نماز میں عید ہے تو کیا کہا ولبا اب کی کتنی ادب اور محبت اور تعویم کے ساتھ بول رہے ہیں یہ نہیں کیا بار بار بھیجے میرے کو ایک بار بتا دوں کیا ہے پرابلم کیا ہے بتائیے نا کہا آپ الفاظ میں دیکھیے کتنی محبت یعنی آدمی پڑھنے والا عربی جو جانتا ہے اس کو واقعی سمجھ میں آئے گا کتنے ادب اور احترام سے اس نے بات کی ہے کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے فما غیر اس سے اچھا مجھ کو پڑھنے نہیں آتی نماز مجھ کو اس سے اچھی نماز پڑھنے آتا نہیں بیسٹ نماز میری ایسی ہے, ہے. آپ ہی مجھ کو سکھائیے نظر آئے اس سے اچھی میری نماز نہیں ہے آپ میرے کو سکھا دو نماز کیسا پڑھنا چاہیے آپ نے کہا اذا ادا آپ نے کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر تقبیر کہاں قرآن پھر جو کچھ قرآن تمہارے پاس ہے تمہارے لیے آسانی سے پڑھنا ممکن ہے پڑھو سمر قطہ تسم ان رکو کرو اور اطمینان سے رکو کرو سمر قائما پھر رکو سے کھڑے ہو جاؤ اور ایک دم بیلنس اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو سمر فہ س تطمئن ساجدا پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان سے سجدے میں رہو سمر فہ خطہ تطمئن جالسا پھر سجدے سے اٹھو اور سکون کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے رہو ثم مسجد حتا تطمئن ساجدن پھر دوسرا سجدہ کرو وہ بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ کرو ثم فعل پھر سلاسی کا کل ایسا ہی باقی اپنی پوری نماز میں کرتے رہنا تم معلوم آپ پرابلم کہاں آ رہا تھا رکو سجدہ سدا سے نہیں تھا اسی لیے بار بار جا جا بار بار واپس اس لیے کہ آپ نے آگے کا سکھایا کچھ بھی نہیں مین مین کیا سکھایا تکبیر فرت اور رکو روکو سجدے سے کھڑے ہونا سکون کے ساتھ میں. تو اس, اس روایت اس کو بخاری مسلم یہ روایت کی. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے تین مرتبہ بھیجا اس شخص کو اور تین مرتبہ جا کے نماز پڑھ کے وہ صاحب آئے اور کہا آخر میں کہا کہ اچھا میرے کو پڑھنے نہیں آتا سر آپ آپ بتاؤں کو کیسا پڑھنا چاہیے اللہ کی قسم اس جات کی قسم جس نے آپ کو حق دے ہے. آپ کی بات حق ہے بالکل یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں تین بار پڑھ کے آئے نا اس کا کیا کہہ رہے ہیں اس جات کی قسم یعنی آپ کی بات حق ہے اور اور میں غلط ہوں, ہوں. آپ بول رہے ہیں نا میں نے نہیں پڑھا نماز نہیں پڑھا میں نے آپ کو حق دے کر بھیجا اللہ نے آپ کے پاس حق ہے میرے پاس کیا ہے آپ اگر کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پڑھا گا مطلب نہیں پڑھا چپچاپ جا کے پڑھ کے آ لیکن سے اچھا میرے کو پڑھنے نہیں آتا اگر ایسی ہوتا رہا تو نماز نماز میں کوئی کمی ہے نہیں پڑھنا برابر ہو رہا آپ میرے کو بتاؤ نا کیسا پڑھنا چاہیے اس سے اچھا میرے کو پڑھنے نہیں آتا ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ایسا پڑھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ محبت عزمت اور تعلیم اور احترام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرتے تھے اور اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی یہ اختصار کے ساتھ باتیں تھیں ورنہ بہت ساری مثالیں آپ نے جوڑنا چاہے تو اس کو, اس کو مل جائیں گی اس میں یہ بات اخیر میں یاد رکھیں اس میں بعض لوگ اس سے اصطلاح کرتے ہیں دیکھو اس میں رفل دین نہیں ہے اسی اعتبار سے ذمن دہن بتا رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں اس میں رفل دین نہیں سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدمی بولتا ہاں نا تو رف دن ضروری نہیں ہے اگر ہوتا تو سکھاتے تو صحیح ہے اس میں ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے تو پھر ہاتھ باندھنا ہوتا تو سکھاتے سبحان ربی العظیم ہے سبحان اطیات ہے کچھ ہے نہیں سنا ہے اس میں نہیں سلفاجہ کی بات سورہ ہے نہیں ہے تو کچھ بھی مت پڑو ایسا نہیں بلکہ یہاں پر جو کمی تھی جس کی اصلاح کی ضرورت تھی جو نماز میں لازمی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی کا ذکر کیا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو سنند میں آتی ہیں جن کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تنہیں نماز نہیں پڑھی تو وہ, وہ چیزیں ایسی جو کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ اس کے بغیر ایک آدمی کو کہا جائے کہ تیری نماز باطل ہے تو یہاں پر آپ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس میں غلو سے بھی بچائے اور تقسیب سے بھی بچائے کوتاہی سے بھی بچائے اور ہر پار کرنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائیں ابو الحادد اور اللہ و رحمۃ